شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفر الفر صدق اللہ رب عامین قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سوت الفرقان سے ایک جملہ بالکل آغاز کا شروع کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ان اللہ یہ پورا جملہ آج آپ گریمیٹکلی کرنے قابل ہوں گے اس میں پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا تبارہ کا میں لفظ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے پہچاننا ہے کہ آپ نے جو ابواب پڑھ لی ہیں اب تک چاہے مسلاسی مجرت کے ہوں چاہے مزید فی کے ہوں ان میں سے یہ کسی باپ کا لفظ ہے یا نہیں اگر ہے تو کس باپ کا لفظ ہے اور دوسری یہ کہ یہ ماضی کا سیگا ہے یا مزارے کا سیگا ہے ٹھیک ہے بلکہ پہلا ٹیسٹ آپ یہ کریں گے کہ یہ ماضی ہے یا مزارے پھر اس سے ان اللہ آپ باپ کی طرف جا سکیں گے تو لفظ ہے جی تبارکا تبارکا جی ماضی ہے یا مزار ہے کیونکہ ماضی تو آپ پہچان سکتے ہیں نا ماضی کو پہچاننے کی علامت ہوتی ہے آخری حرف زبر ماضی کی تو علامت یہی ہے نا مین علامت ٹھیک ہے نا یعنی پہلے سیگھے میں آخری حرف پر زبر پہلے سیگھے میں اور اس کے بعد اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو جو دوسرا سیخا ہوتا ہے اس میں آپ کو الف نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے زہابا سے زہبا الف زہب واف اوکے زہبت لمبی تا سکون کے ساتھ زہبت تا تا زبر الف تا زہب نا نون زبر نہ سے پہلے سکون پھر آگے تا تما تم تی تما ماضی پہچان لیتے ہیں آپ کلیئر ہو گیا نا اچھا مزہ کو آپ کیسے پہچانتے ہیں مزہ میں دو چیزیں آپ پہچانتے ہیں ایک یہ کہ آخری حرف پر پیش ہونی چاہیے اور علامت مظاہرے ہونی چاہیے ٹھیک ہے آخری حرف پر آنے والی پیش زبر سے بدل جاتی ہے کب جب مظاہرے منصوب ہوتا ہے لیکن مظاہرے کو منصوب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حرف ہونا چاہیے جو منصوب کر رہا ہو اس کے بغیر تو منصوب نہیں ہوگا نہ مظاہرے سیدھی سی بات ہے کلیئر ہوگی نا تو میں نے آپ کو زبر کے حوالے سے پہچان بتا دی ماضی کا سیکھا ہوگا یا مظاہرے کا سیکھا ہوگا لیکن مظاہرے ہوگا منصوب لیکن منصوب کے لیے پیچھے کوئی منصوب کرنے والا حرف تو ہونا چاہیے نا کوئی لن ہو ان ہو کئی ہو ازن ہو لامے کئی ہو حتا ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میں نے اتنا کچھ بتا دیا اب آپ مجھے بتا دیں کہ ماضی ہے یا مزہ ماضی ماشاء اللہ ماضی آپ نے منصوب نہیں ہے ٹھیک کیونکہ آپ کنفیوز ہو سکتے تھے نا آپ کو تا بھی شروع میں نظر آ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں جی تا علامت مظاہرے ہوتی ہے اور مزارے کے آخر میں زبر آ سکتی ہے منصوب ہونے کی صورت میں لیکن منصوب کرنے کے لیے پیچھے بھی تو کوئی ہو جب پیچھے کوئی ہے ہی نہیں آپ اسے منسوخ کرتے کہہ سکتے ہیں سمپل سی بات ہے کلیئر ہوگی نا تو ماشاء جی آپ نے پہچان لیا کہ ماضی کا نفس ہے تو ماضی کا یہ پہلا ہی سیکھا ہے کیونکہ پہلے سیگے میں آپ کو زبر نظر آتی ہے اگلی بات اگر یہ ماضی کا پہلا سیکھا ہے تو ذرا لیٹرس پر غور کریں ایک دو تین چار پانچ سلاسی مجرد میں ہم نے ماضی کے جو چھ باپ پڑھے تھے ان میں ماضی کے پہلے لفظ میں کتنے کتنے ہفتے تین دن نصرہ، فتحہ فتح سمیا ہسیبہ کرما تو ریزلٹ نکلا کہ سلاح سے نہیں ہے اب ہم نزیر فی جو باب پڑھ چکے ہیں ان کے پہلے پہلے ماضی کو رکھ کر پہچانتے ہیں پہلا باب تھا افال اس میں ہونا چاہیے تھا افلا دوسرا تفیل وہ فا ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہے تیسرا مفا وہ فا ہونا چاہیے تھا فا بھی نہیں ہے چوتھا تفاعل تو وہ تفا ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یہ اس میں سے نہیں ہے لہذا یہ ہمارا آج کا نیا باب ہے اس کا ماضی ہے اور ہمارا آج کا جو باب ہے اس کا نام ہے تفاول ہم آج اپنا پانچواں مزید فی باب شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے تفاول باب کا نام لکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں نمبرنگ کرتے ہیں ٹوٹل لیٹرز کی ٹھیک ہے تو تار نمبر ون فار نمبر ٹو الف نمبر تھری آئن نمبر فور اور لام نمبر فائیو پانچ حروف پر مشتمل باب کا نام ہے اب اگلا کام آپ نے فا ان لام کو سرکل کر لینا ہے ہاں جی فا نمبر دو پر ہے این نمبر چار پر ہے لام نمبر پانچ پر ہے اس کے بعد آپ نے یہی لفظ نیچے لکھ لینا تفاولن اور دو چار اور پانچ کو مٹا دینا ہے. خالی کر لیا یہ آپ کے پاس ڈائی آ جائے گی اب اس میں میں تین کوئی بھی حروف رکھ کر آپ کو تفاول فیملی کا ایک لفظ بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ بولیں گے ان شاء اللہ تعالی تو میں نے لیٹرز رکھے لفظ آپ کے سامنے آ گیا تااقوب. تو تااقوب بابے تفاول کا لفظ ہے اوکے جی سمجھ آ گیا تو تب جی تلاقوب. تغافل تغافل کے روٹ لیٹرس रे, فا لام تغافل तकाबुल. جی انہوں نے بولا تھا تفاخر تفاخر کے روٹ لیٹرس فا आ, خا आ, اور را جی تقابل تقابل ادھیان آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تقابل جی روٹ لیٹرس با اور لام جی تعارف روٹ لیٹر آپ کی تکاسر کے روٹ لیٹرس کا زبانی بولتے ہیں بس لکھ لے جی لکھتے تنازر روٹ لیٹرز نون ز را تنازر تواتر تواتر. تواتر جی روٹ ایڈریس وا تا اور را جی تنازل تناسوب. تناسب راستناسب جی تصادم جی سورت تغ تغابن تناسل ٹھیک ہے نا نسل سے تناسل تااون تن ایکسلینٹ تاون چونکہ ماؤ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے توازن اسی طرح کا ایک لوگ ہے بارال کافی ہو گئے تو یہ تمام لفظ بابے تفاعل کے لفظ ہیں لہذا اس لفظ کو بھی اگر میں تفاعل میں کنورٹ کرنا چاہوں تو یہاں پر میں پیش ڈال دوں گا اور یہاں پر تنویر لگا دوں گا تو یہ بن جائے گا تبارک تو جنہوں نے سمجھنا ہوگا اور سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اس سے میں ماضی کیسے بنا گا ٹھیک ہے نا تو تبارک یہ بھی پابند کا لفظ ہے اب اگلا کام یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا یہ فلاں باب کا لفظ ہے تو اگلا سٹیپ آپ کو اس سے ماضی مظاہرے بنانا آنا چاہیے ٹھیک ہو گیا ہمارے سامنے جو لفظ لکھا ہوا ہے تا کب اس سے ہم ماضی مظاہرے بناتے ہیں آپ نے تا کب ہی لکھ لینا ماضی کا پہلا لفظ بنانا ہے ماضی میں پہلے لفظ کے آخری حرف پر زبر ہوتی ہے اور پیچھے جو پیش نظر آ رہی ہے اسے بھی زبر سے تبدیل کر دیں بن گیا تا آبا تا آبا کبا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا یہ بھی باب ساری حرکتیں اوپر لیے ہوئے ہیں مظہرے بنانے تا کبا کاپی کر لیں پورا شروع میں لاو دے لگا دیں یا اس پہ بھی زبر لگا دیں اور مزارے کے آخری یہاں پہ پیش ہوتی ہے پیش کر دیں یتا آ تا تبا یتا تا تبا یتا آبو جی تا یا یتا آبو سے اب ہم گردان کرتے ہیں یہ مزید ہی اب آپ جو ہے نا ان کی گردانے ٹرین میں بیٹھ کے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا بالکل آپ کو محسوس ہو گیا آپ ٹرین پہ بیٹھے ہیں اور جھولے مل رہے ہیں آپ کو ٹھیک تو تا آبو تک بت بتا تب نا تبتا تب تما تب تم تک تی تب تما تتا آبو تت آتا آتا آب تت آتا آتا آب نتا آبو میننگس آپ کو پتہ ہے اس کے میننگز ہیں تاقو کرنا یعنی پیچھا کرنا فروخت میں جملہ بولنا چاہتا ہوں میں نے زحت کا پیچھا کیا ٹھیک ہے میں نے پیچھا کیا کلیئر ہو گیا نا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جی ثاقب آپ کے پاس لفظ ہے تغافل اس سے ماضی مزارے بولتے ہیں ماضی مزارے تقابلہ معاویہ تعارف یا تارف سے جی تقاصر سے تقاثر یا جی مزر تبارک سے تبارکا یا تبارکا سے بھی کردان کرتے بھی گردان کرتے جی رکھنا اتبارکو ن تبارک تبارک یا تبارکو تبارک تباروکن تبارکن تباروکن مصر ٹھیک ہے تینوں خواہ میں آپ بول لکھ سکتے میننگس کیا ہے اس کے ڈکشری کھولیں گے آپ کو پتہ گا کہ روٹ ایٹس تو اس کے بارہ اور کاف ہیں ٹھیک بارہ کاف یعنی برکت اس میں کوئی وفوم پایا جاتا ہے تو ڈکشری آپ کو بتائے گی کہ بارہ کاف جب تفاول میں جاتا ہے تو اس کے مانا ہوتے ہیں بہت با ہونا بہت بابرکت ہونا ٹھیک ہے کیا مانا اس کے ساتھ بہت بابرکت ہونا یعنی بہت برکت والا ہونا کلیئر اچھا اب اس فیل کے بارے میں آپ نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ فیل لازم ہے یا متعدی میننگز آپ کو پل چل گئے تو متعدی لازم جاننے کا فارمولہ کیا ہے یعنی اس کام کے نام کو ماضی کے پہلے جملے میں رکھ کر ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں اگر نئے مل جائے تو متعدی نئے نہ ملے تو لازم جی میننگس ہیں اس کے بہت بابرکت ہونا جی ماضی کا پہلا جملہ بنائیں بن گیا نا اس کا ترجمہ کریں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لازم ہے یہ متعدی وہ بہت بابرکت ہوا وہ بہت بابرکت ہوا اسی نہ کر لینا نہیں آیا تو کہ اس کا مفول نہیں آئے گا یہ لازم ہے فائل تو آ سکتا ہے ظاہر بات ہے ٹھیک ہو گیا نا تو میں اب آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تبارہ کا فیل فائل فائل کون ہے ہوا فیل فائل جلا فیلیا اوکے کی؟ فیل فائل فیلیا بن جاتے ہیں نا بارکا وہ بہت بابرکت ہوا یا وہ بہت بابرکت ہے اس, سمیتے جمع کر سکتے ہیں اس کا بہت بابرکت کون ہے اللہ ہی ہے. تو آگے میں کہتا ہوں تبارک اللہ, ہوں. اللہ بہت بابرکت ہے اوکے اب فائل اللہ ہے اس کی جگہ پر میں فائل ایک اور لا رہا ہوں وہ اللہ کو ہی ریپرزینٹ کرے گا اس کی جگہ میں لا رہا ہوں اللہ بن سکتا ہے نا کیونکہ الزی برفو منسوخ مجرور ایسے ہوتا ہے تو ترجمہ ہوا وہ بہت بابرکت ہے جو جو ٹھیک اب میں وصول ہے اللہ زی. اس کے ساتھ کون آتا ہے 99 .99 تو آگے جملہ فیلیا ہے نزلہ آئی نزلہ بتائیں ماضی مزارے ماضی باب تفیل نزلہ مطلب نازل کرنا نزلہ اس نے نازل کیا پہلا جملہ بنا اس نے نازل کیا تو ہے مفول اس کا آئے گا نزلہ فیل اور فائل ہو گیا نزل فرقانہ الفرقانہ مفول آ گیا فیل فائل مفول جملہ پھیلیا الزی کا دوست بن کے آ گیا کہ نہیں آ ٹھیک ہے نزل الفرقانہ اس نے الفرقان یعنی قرآن کو نازل کیا ایسی ہے نا الا ابدی اللہ جا بجر متعلق ہو گیا کیا مطلب ہوگا اپنے بندے پر مجرور مزا مزافل ہے ٹھیک ہے نا تبارک اللہ نزل الفرقانہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر قرآن کیوں نازل کیا آگے آ رہا ہے لی لام زیر لی لام آ گیا جی کون سا لام ہو سکتا ہے سارے لام آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے لام تعریف لام جارہ لام تاکید لام کئی لام امر ٹھیک ان میں سے جو پہلے دو لام ہے وہ تو آتے ہی اسم کے ساتھ ہیں لام تعریف اور لام جارہ لام تاک فیل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے حرف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے لام کئی اور لام امر صرف فیل مزارے کے ساتھ آتے ہیں اوکے جی پہچانا ہو جائے گی نہ ان اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لی یکونہ آپ نے پہچان لیا کہ یہ لام کئی ہے وجہ بتانے کے لیے کہ کیوں نازل کیا تاکہ اور ساتھ دیکھیں مزار منصوب استعمال ہوا ہوا لامے کے تاکہ وہ ہو جائے تاکہ وہ ہو جائے کیا ہو جائے ٹھیک ہے کیا ہو جائے کس کے لیے ہو جائے یہ سوالات پیدا ہوئے ان کا جواب دیا لالمینا لل, آلمینہ. لِل آلمینہ. تمام جہان والوں کے لیے تمام جہانوں کے لیے یعنی تمام جہان والوں کے لیے وہ ہو جائے ایک جواب مل گیا کس کے لیے ہو جائے کیا ہو جائے وہ بھی جواب نہیں ملا ٹھیک ہے کیا ہو جائے یعنی گانا یقین پڑا ہوا ہے نا ہم نے ہلکا سا تو اس کی خبر چاہیے ہوتی ہے جو منسوب ہوتی ہے پیاز آ کے فرمایا نظیر نظیر کسے کہتے ہیں خبردار کرنے والا تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا تبارک نزل الفرقان لیکون للعالمین نزیرا بہت بابرکت ہے وہ وزا جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ ہو جائے وہ کون ہو جائے الفرقان ہو جائے ٹھیک ہے نا یا بندہ ہو جائے بندہ بھی تو ہو سکتا ہے نا خبردار کرنے والا ٹھیک ہے تاکہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ مزارے جو ہے یقینا اوریجنلی اگر ہم اس کو پیش آخر میں رکھیں تو یہ بنتا ہے جی یقون ایسا تو مظاہرے ہم نے کوئی نہیں پڑھا ہم نے تو پڑھا جی ین سورو ایسے پڑھا سلاسی مجرد میں تو یہی پڑھے ہیں نا کیونکہ سلاسی مجرد کا یہ مزید فی کا تو ہے نہیں سمجھ آ رہی ہے جی یہ کیا ہے نہ یہ ینسرو کے وزن پہ آ رہا ہے نہ یہ یقروم کے وزن پہ آ رہا ہے نہ یہ یسما کے وزن پہ آ رہا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ علامت مزہ کے بعد پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے سلاسی مجرد مزہ ایسے بنایا تھا نا ٹھیک ہے نا تو یہاں تو پہلے ہی ساکن نہیں ہے تو اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب ہے کہ ملحسان القرآن کورس ختم نہیں ہوا ٹھیک ہے نا یکونو اصل میں تھا یکونو ینسرو کے بیٹرن پہ ینسرو یکونو ہو گیا نا لیکن چونکہ رون لیٹرز میں واہو ہے اور میں نے آپ کو منع کیا ہے واہو اور یا نہیں بولنے حمزہ نہیں بولنا حرف ریپیٹ کر کے نہیں بولنا وہ اس لیے منع کیا تھا کہ ان کے کچھ اپنے رولز ہیں وہ ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھنے ہیں تو یہ یک تھا یک عرب کی زبان میں نہیں نیچ رہا تھا تو اس نے کیا کیا اس نے واؤ کی حرکت پیچھے کاف کو دے دی دے دی نا اور واؤ کو ساکن کر دیا اور یقون ایزیلی پرناؤنس کر دیا تو یکونو سے اس نے کہا یکونو اب آپ خود سوچیں یکون ایزی ہے کہ یکونو ایزی ہے یخون یقون ایزیلی ہماری تو زبان سے ادا ہو جائے گا نا ہم تو سب کچھ کر لیں گے ہم تو ماشاء اللہ ذہین لوگ ہیں لیکن ارب سے نہیں ہوتا یخون تو وہ یخون کہتے ہیں کلیئر ہو تو یہ ان شاء اللہ تعالی ہم اپنے آخری سیشن میں ان چیزوں کو پڑھیں گے کہ جب بھی کسی فیل کے حروف مادہ میں واؤ یا آ جاتی ہے یا حمزہ آ جاتا ہے یا کوئی حرف رپیٹ ہو جاتا ہے تو گردان کے لفظوں میں ارب کچھ تبدیلیاں وہ تبدیلیاں جب سمجھ لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کو قرآن مجید سمجھ میں آنے لگ جائے گا ان شاء اللہ حصہ آپ نے الحمد للہ اسی طرح آپ کے سوت الملک میں بھی یہی الفاظ ہے تبارکی بے دہل ملک وہاں پر بے دہل اس میں موصول کا دوست وہ جو ون پرسٹ ہے نا ون پرسینٹ جملہ اسمیا ہے وہ آیا ہوا ہے ٹھیک اور اس میں بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کیا ہوا ہے کو پیچھے کیا ہوا خبر کو آگے کیا ہوا ہے تو وہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کورس میں وہ بھی آپ کو کرواؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن یہ آپ ہنڈریڈ پرسینٹ آئے تو گرامیٹیکلی انالتے ہیں صرف ایک لفظ آپ کو تنگ کر سکتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا رہی. ٹھیک ہے اور ایک ایک لفظ آپ بتائیں گے مثلا میں پوچھتا ہوں فروخت سے فروخت کا کیا ہے جی فیل اسم حرف فیل الزی اسم فیل حرف مجھے پہلے آپ نے بتانا ہے اسم فی حرف یہ بتانا ہے اسم نزلہ فیل اسم حرف الفرقان اسم فیل حرف اسم اللہ اسم الحال حرف اللہ حرف عبد اسم فی الحر ہا یہ ہو جو ہے 19 جون سے پہلے اگر آپ سامنے یہ آیت رکھی جاتی ہے اور آپ سے یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ پہچان کر کے بتائیں کہ اس میں اسم میں فیل ہر کون کون سے تو کر سکتے تھے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا صرف یہی نہیں صرف یہی نہیں بلکہ ماشاءاللہ آپ نے اگر فیل پہچانا تو آپ بتا سکتے ہیں ماضی ہے ہے ایکٹیوائز ہے پیسوائز ہے تھرڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے فرسٹ پرسن ہے مذکر ہے مونس ہے واحد مسن جما ہے میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسمی صاحب اکثر ذکر کیا کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب آپ سے ملاقات ہوگی لاسٹ لیکچرز میں تو شاید وہ پھر اس بات کو ذکر کریں کہ جب وہ یو ایس اے گئے تھے عربی کی کلاس پڑھانے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب کلاس میں نے ختم کی تو میں نے اسی طرح ایک آئٹ بورڈ پہ لکھی اور میں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی اس آیت میں اسمہ افعال اور حروف کو پہچان سکتا ہے تو ایک نوجوان اٹھا اور اس نے کہا جی میں پہچانتا ہوں اور اس نے الفاظ کو پہچان لیا کہ یہ اسم ہے یہ فیل ہے اور یہ حرف ہے تو ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں کہ میں نے کہا کہ میرا پڑھانا جو ہے وہ کام آگیا گیا ضائع نہیں اور اب میں اس نوجوان کا بتا دوں آپ کو کہ وہ نوجوان کون تھا اس نوجوان کا نام ہے نومان علی خان ٹھیک ہے تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ میرے لیے آپ سب نومان علی خان ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کو ایک ملا تھا نومان علی خان میری کلاس میں ماشاءاللہ سب نومان علی خان کیونکہ آپ سب یہ پہچان سکتے ہیں کہ اس میں اسم فیل اور حرف کون سا ہے بلکہ ماشاءاللہ اللہ اسے زیادہ بڑھ کے پہچان سکتے ہیں لیول پہ ٹھیک تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ نے دیا ہے تو جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا آپ سیکھ رہے ہیں سیکھتے ساری زندگی رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ سکھانے والا بھی بنا ہے تو الحمد للہ جی ہمارا مزید فی ابواب میں ایک اور باب باب تفاول مکمل ہو گیا اب یہ جو دو باب ہیں نا تفاول اور تفاول تفاول اور تفاول ان دونوں بابوں کو ایک گروپ میں بند کر دیں ان دونوں بابوں کا ایک گروپ بنا دیں ٹھیک ہے ان دونوں بابوں کو اس لیے ایک گروپ میں ہم نے بند کیا ہے کہ ان میں مشترک چیزیں پائی جاتی ہیں آپ ذرا غور کر کے بتائیں پہلا تھا جی تفاعل اور دوسرا تھا تفاعل ان دونوں کا ہم نے ایک روپ بنایا نا تفاعل سنتے ہی ماضی تفا یعنی دونوں کا ماضی مظاہرے بنانے کا طریقہ ایک مشترک ایک چیز یہ ہمارا فارمولہ ٹھیک ہے تفا الا اور یہ تفا یتفاعل تو ایک چیز مشترک دونوں میں کہ دونوں سے ماضی مظاہرے ایک طریقے سے بنتا ہے نمبر دو دونوں بابوں میں کوئی بھی حرکت نیچے کی نہیں ہے ٹھیک ہو کیا نمبر تین دونوں بابوں میں دو دو حروف زائد ہیں دونوں بابوں میں دو دو حروف زائد ہیں اوکے نمبر چار نمبر چار دونوں بابوں میں علامت مزارے زبر کے ساتھ ہی آ گئی ہے واپس اپنی اوریجنل شکل پہ آ گئے اور نمبر پانچ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں بابوں میں مظاہرے میں کلمہ زبر کے ساتھ ہی ہے ذیل کا تو یہ پانچ چیزیں ہم نے مشترک نکال لی ٹھیک یہ ہمیں ان اللہ تعالی ہیلپ کریں گی تو قرآن مجید میں تفاول اور تفاول پہچاننے آپ کے لیے بہت آسان ہوں گے اگر آپ کو تا کے بعد شت نظر آ جائے تو تفا باب اور اگر تا کے ساتھ الف نظر آ جائے تو تفا باب اوکے جی تو ان دونوں بابوں کو ایک گروپ میں رکھ لیں